نئے مرشد محبوب سیدی حسینی مٹنگی و محبوبی مرشدی و مولائی عالم اللہ مولانا شاہ حقیم محمد القرصا رحمت کے اشعار اگر دش میں کوئی آگ بھی ہے آسمان کے ساتھ کرتی ہے ابل نش رے زبا کے سار کرتی ہے ابل نش رے کے سار بیان کے سادان کہا ماں کے ساتھ مدد کرنا رہیں گے عقل سے یعنی علم کتابوں سے جو ان حاصل ہوتا ہے اور بے صحبت یافتہ بغیر صحبت ہے بندہ کے جو اپنی عقل اور خدمت کو استعمال کر کے بیان کرتا ہے وہ زبان کے ساتھ ہوتی ہے اس الفاظ سے مقید ہوتی ہے اور جو عشق کا بیان ہوتا ہے یعنی جس نے کسی شیف سے تربیت حاصل کر کے اپنی روح کو غالب کر لیا ہو اور اللہ کے عشق و محبت کو غالب کر لیا ہو اس کا بیان آب وبا کے ساتھ ہوتا ہے جو با اثر ہوتا ہے <تصفح> <تصفح> بت زباں کے سار بی میں اسار کرتا نئی کرتا کوئی ہے فقط اس زبان کے ساتھ کوئی دعا ہے اس دگا کے ساتھ لیکن دادا دل میں اللہ کی محبت کا درد کا درد اور غم ہو تو یہی بیان اور یہی دعا دل سے ہوتی ہے دل کا تعلق آنسوؤں سے تعاصوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے دل میں اگر اللہ کی محبت غم ہوگا تو آنکھیں بھی تر ہوں گی فاج صاحب فرماتے ہیں کہ دو لوگوں پہ ہنسی بھی ہے ہردم اور آنکھ بھی میری کر نہیں خبر جو دل ڈو رہا ہے کہ ہم اس کی کسی کو خبر نہیں کرتا کوئی دعا ہے فقط اس دعا کے ساتھ کرتا کوئی فقط اس زبا کے ساتھ جگ کسی رباں کسی کی ہر کے سارے کسی کی ہے اس پاک رہتی کسی کش میں کوئی آپ کے ساتھ یعنی جو اللہ سے قافل ہیں بندے اللہ سے دور ہیں وہ تو زمین ہی کی چیزوں کے اندر مشغول اور مصروف ہو گئے اور آگ جو ہے وہ آگ پر پدا ہو رہے ہیں زمین بھی مٹی کی اس سے پیدا ہونے والی چیزیں بھی مٹی کی حسین شکلیں بھی مٹی کی اور بگلے گاڑیاں موٹر جو کچھ بھی ہے سب مٹی کا ہے اور میں کباب بریانی بھی مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں اور وہ جو ہے مٹی پر مٹی پدا ہو رہی ہے لیکن کوئی آگ ایسی بھی ہے یہ خاک ہوتے ہوئے اللہ پر فدا ہے تو گویا یہ آسمان کے ساتھ رہتی ہے اللہ کے ساتھ اللہ والے مراد ہیں کہ اللہ والے جو ہیں وہ اس مٹی پر فدا نہیں ہوتے بلکہ اپنی مٹی کو اللہ پر فدا رکھتے ہیں اپنے دل کو اللہ پر فدا کرتے ہیں تو گویا آسمان کے ساتھ رہتے ہیں گویا اللہ کے ساتھ رہتے ہیں یہ اشار بھی ہونے والا نیو یارک سے پھلو آتے ہوئے طیارے میں ہائی جہاز میں رہتی کسی کی ہے اس فاک کے رہتی کسی کی ہے اس فاک کے ساتھ کش میں کوئی خاک کرا پ <متحدث> سا... ستاروں کے ساتھ ستارے بھی ان پہ کسرت کرتے ہیں جو آنسو اللہ کی محبت میں زمین پر ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان آنسو کی بڑی قیمت ہے ان آنسو کو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر مدد کرتے ہیں کے برابر بھی کنت شاہ مجید اشکر اشکر پونے شر شعر کو یاد آتے ہی نہیں ہیں آج کل اور مقوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر اس آنسو کو وزن کرتے ہیں اس کی قیمت یہ ہے اور فوائد صاحب فرماتے ہیں کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو یہ ستارے کیا چیز ہیں جو انسان کو اللہ نے شرفتہ فرمایا ہے اپنی محبت کے غم کو حاصل کرنے کا جو اللہ کی محبت کے غم کو حاصل کیے ہوئے ہیں ان کے آگے ان کے چھوٹے سے دل کے آگے ان ستاروں کی چاند ستاروں کی کوئی حیثیت نہیں ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری یہ آستین ہوتی جب جس آستین سے میں اپنے آنسو پوچھ رہا ہوں یہ آنسو اتنے عملی ہیں کہ کہکشاں کو یہ حسرت ہے کہ کاش میں اس بندے اس کی آستین ہوتی یہ آنسو مجھ میں جلد ہو جاتے ہیں آسو جگ محاپت میں دوست کو جو گر گئے محافت میں دوست کو گر گئے ہیں میں کر زمین پہ رہے تھے مو کے ساتھ کر زمین ہوا ہے مجھ کو بیا بونے دو گلشن ہوا سلطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بغیر ہی اندھیرا گلشن بھی مجھے و ہے اگرچہ اس میں ہزاروں رنگینیاں ہیں لیکن اپنے اللہ کے بغیر ہے یہ رنگینیاں مجھے ایک ناق پسند آتا وہ اللہ کا بغیر ہے یہ ایک بھرا ہوا گلشن رنگین گلشن بھی بیابان اور ویران اگر اللہ ہے شہرا بھی میرا یہ صحرا بھی گلشن ہے اللہ اللہ لگے تھے دوستی اور خود کا تعلق حاصل ہو گیا ہے یہ صحرا اور بیابان بھی گلشن ہو جاتا ہے اور صحرا ہوا ہے رش کے چمن دوستان کے ساتھ یعنی اللہ والے جو ہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہیں پھنستے ان کو یہ رنگینیاں رنگینیاں نہیں پالک ہوتی وہ جانتے ہیں سب آرسی بہارے ہیں تو ان کو تو اللہ والے دوستوں کے ساتھ مزہ آتا ہے بس ان کا ان کا گلشن اور ان کا چمن عاشقان خدا ہوتے عاشقان خدا کے ساتھ ان کی خوب گزرتی ہے اور یہی ان کی رنگینیاں ہیں یہی ان کے عشق و بہاریں اور داستانیں گلشن دو گلشن ہوا ہے مجھے موبائل بلو سہلا ہوا رمن دوس کا سارا والا رحم کو جا سوسائٹی میں جب یہ گرانا تھا بالکل جنگل بیابان تھا حضرت صاحب رہے سناتے کہ یہاں بالکل جنگل بیابان تھا اور یہاں آ کر شروع میں حضرت والا رہے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے روتے تھے کہ گراتے تھے گرانے تھے اور اللہ تعالی سے یہ سوسائٹی والا کی برکت سے وہ عید میں آئی آپ کی ذات باہ کی وجہ سے ایسی یہ جنگل کا ٹکڑا ہے یہاں یہاں جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کے سب سارے حالات ہی بدل جاتے ہیں ہمیں کتنے لوگ ملے ساتھ ملے کہا نہ میں نماز پڑھتا تھا اور نہ میرے گاڑی تھی نہ کوئی میں یہاں پلاٹ لے لیا مکان لے لیا اس کے بعد جو ہے مجھے خود بخود مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو مجھ کو خود بخود یہاں رہتے پہلے مجھے خاندان والوں نے کہا کہ تم یہاں کہاں آ گئے سوسائٹی میں یہ کوئی میرانہ ہے اب سے چند برس پہلے بھی یہ گرانا ہی تھا چند بنگلے وغیرہ بنے گئے تھے اس کے علاوہ سب یہاں گرانا تھا اور یہاں بہت سے ڈاکو قسم کے لوگ بھی تھے لیکن حضرت کی یہاں آنے کے بعد سے وہ سب کا سفایا بھی ہو گیا کہنے لگے کہ لوگوں نے میرے خاندان والوں نے کہا کہ تم یہاں سے واپس آ جاؤ اور مگر میں نے ان کو کہا کہ میرے معلوم نہیں کیا بات ہے کہ میں نے یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا اب اچھے رشتے دار بھی نہیں ہے یہاں کوئی بھی نہیں تو پھر کہنے لگے کہ میں خود بخود ہی میرے قدم اٹھنے لگے میں نماز پڑھنے لگا پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے خود پا خود ہی مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم داڑھی رکھو میرے خود بخود لہن بن کیا اور میں نے یہاں داڑھی رکھے سوسائٹی کی ایسی برکات ہیں یہ سارے التولہ کیا حکمہ اور اشکاری اور یاری اور اللہ تعالی سے یاری اور روحا اور گیڑ گڑانا سب اس کی برکات ہیں تو یہاں پر بھی جو ہے حضرت والا چند دوستوں کے ساتھ اپنے چند غلاموں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ کشید جایا کرتے تھے اور یہاں ذکر و از کی محفل لگتی تھی اور اللہ کی موبت کی باتیں بیان ہوتی تھیں یہی حضرت والا کی میری زندگی کا حاصل میری عیت کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا جو غوقِ نقوت تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے اللہ عمین کا حکبت کا حکم نہیں حکم بل احمد اللہ میں حکم کی محبت مانتا ہوں اور جن جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ ان کی محبت بھی میں مانتا ہوں یعنی اہل اللہ کی محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور یہ ہے آج زوط محبت صحفت اور ثوقۂ نقوبت سے عزم فرماتے جو صرف جلتوں کی حبادت کرے وہ ذوق نبوت سے خالی ہے کیونکہ ذوق نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محلہ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگی اسی کو حضرت نے فرمایا کہ میری زندگی کا حاصل میں اس جیت کا سہارا تیرے عاشروں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا ہم نے ہمیشہ دیکھا والا رحمۃ اللہ تا رہنا پسند ہی کرتے تھے. جیسے ہی بیدار ہوتے تھے فوراً ہی فرماتے تھے کہ وہ باہر خان پان میں کون کون بیٹھا ہے سب کو بلا لا صرف کھانے کے لیے خلبت ہوتی تھی یا بیت الخلاح کے لیے فلبت ہوتی تھی اور جیسے ہی کھانے ہوتے تھے تو فوراً سب کو حکومت اللہ کے سبق کرا جائے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ہم سب ادھر اجرے میں حضرت کے ادھر شریف میں حاضر ہو جاتے تھے اور پھر وہ یہ چاروں طرف حضرت سے حضرت کو کھیل تھے اور اللہ کے نوکر کی باتیں بیان ہوتی تھیں اور اٹھ کر وہاں سے جانے کو بس اس طرح جاتے تھے جیسے وہ ربڑ کو کھینچنا تو کھینچے نہیں کھینچتا کیونکہ جیسے چھینک چین کے جاتے تھے کہ عضرت کی محبت اور غلط کی ذات علی میں ایسی کشش تھی کہ غلط کو چھوڑ کے جانے کا خیال بھی نہیں آتا بڑی مشکل سے جو ہے وہاں سے جاتے تھے تو یہ عضرت والا کا شوق تھا کہ رضت والا اپنے مقدموں سے غلاموں سے بھی بے انتہا محبت کروایا گلشن ہوج تو بیا بہان بلونے دو گلشن کج تو بیا بہان بلونے دو سہ کے پن دوتا کے سات کے جن دوتا کے ساتھ اکطر کیے کرم سے دو اکتر دعا ہے کہ یارب کرن سے تو دونوں جان رکھ نوجے آ شا کے سار دونوں جان رکھ نام مجھے آ کے ساتھ دونوں دونوں جہاں میں مانگی عاشقوں کی محبت اور کیوں نہ مانگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل فرمانے کا حکم دیں گے تو کیا فرمائیں گے پہلے گدخلی فیبازی بد خلی جنت پہلے میرے نیک بندوں میں داخل جنت سے بھی مقدم کیا نیک بندوں کو بتائیے کتنی اہمیت ہے انسان کی جو اللہ کی محبت کو حاصل کر کے دنیا سے جائے گا اس کی اتنی اتنی اہمیت اور اتنی قیمت ہوگی کہ جنت سے بھی زیادہ اس کی قیمت کہ پہلے میرے میرے نیک بندوں میں جو میرے ہو کے رہے فضبلی کی عبادی میرے بندے میرے جو ہو کے رہے دنیا میں پہلے ان میں داخل ہو جاؤ اس کے بعد جنت میں داخل ہو کر یہ ہے کہ اللہ مجھے وہاں بھی دنیا میں بھی اپنے عاشقوں کے ساتھ رکھیے اور آخرت میں بھی اللہ مجھے اپنے عاشقوں میں ہی رکھنا ہو حضور صلی اللہ ع وسّ سے پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا عاشق کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور اپنے اکارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمائے اور پڑوس حضور صلی اللہ علیہ و کا پڑوس نصیب فرمایا اب تر کیے دعب کرم سے تو اک تر کیے دعب کرم سے تو نو جام رکھ نوجے آ شا کے, کے سار دو جہاں میں رکھ کے ساتھ کے جانے کہا کہ اگر اگر اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے فرمائیں گے ایک طرف تمہارا شہر ہے اور ایک طرف جنت ہے تم کہاں جانا پسند کرو گے تو میں اپنے شیخ کے پاس جانا پسند کروں گا سو. تو مولانا شاہ شیف علی ساتھ تھا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا کہ یہ تم کیا غذا کر رہے تھے کہاں جنت اور کہاں شہر فرمایا گی بالکل صحیح ہے اس لیے کہ شیخ جو ہے وہ حاملات علیہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے قلب جو ہے اللہ تعالیٰ کا حامل ہے اللہ کی ذات اس کے دل میں ہے تو وہ شیخ شیر کا اور جنت کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ یہاں مقابلہ اللہ تعالیٰ کا اور جنت کا ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے اور جنت مخلوق ہے اس لیے وہاں بھی شیخ کی صحبت کو زیادہ میں ترجیح دوں گا یہ ہے عاشقوں کی قیمت اللہ کے عاشقوں کی قیمت کہ جنت کی جو ہے وہ ثانوی درجے میں ہے اور پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عاشق آشقان خدا یہ فن کو لی کی عبادی اکتر کیے دے رم سے در کیے دعم سے دو رکھ نم سار دون جاند ن مجھے آفا کے ساتھ کرتی ہے اب نشر محابت زبا کے ساتھ مفتی محمود حسن سنی محبت اللہ گئے تھے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیں کہ تم اپنے شہر کی صورت میں بیٹھو یا جنگت میں جاؤ تو میں اپنے شہر کی صورت میں بیٹھوں گا مار سے ربانی جو سفر ماری یونین ہے میرے مسجد میں وہ بھی سفر کر سناتا ہوں بے اصولی برتن بھی اس وقت رات کے گیارہ بج رہے تھے اور یہاں روزانہ یہی وقت ہو رہا ہے لوگ حضرت والا کے ساتھ مجالس کے شوق میں بیٹھے رہتے ہیں اور حضرت والا حسب عادت غایت شقت و کرم سے ارشاد فرماتے رہتے ہیں حضرت اقدس کے کلام کی سحر انگیزی وہ اثر آفرینی سے احباب مجلس احباب مجلس سے اٹھنے سے قاصر ہوتے یہی ہر جگہ حضرت کے غرض مجلس ختم ہوئی حضرت والا عشاء کے بیان کے بعد کھانا تناؤ گھر تھے دستخان پر دوران تعام احتر سے ایک سب غلطی ہو گئی احقر نے سرگوشی کرتے ہوئے مولانا داؤد کے کان میں کچھ کہا جو احقر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور احقر کو بے اختیار ہنسی آ گئی اور آہستہ آہستہ ہنسنے لگا کھانے سے پالغ ہو کر احقر کی اصلاح کے لیے حضرت والا نے تبدیل فرمائی کے تعجب ہے کہ اتنے پرانے ہو کر ایسی غلطی کرتے ہو کہ ممتنی بھی نہیں کر سکتا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شہر کی مجلس میں اس طرح کانا گوزی کرنا سب بے ادبی ہے کیا آپ نے ہم لوگوں کو کبھی حضرت مولانا شاہ اب راؤ صاحب کی مجلس میں اس طرح کانا بوزی کر کے ہنستے ہوئے دیکھا ہے بتائیے نئے لوگ آپ کی اس حرکت سے کیا اثر لیں گے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو ادب سکھاتے اپنے عمل سے دوسروں کو بے ادب بنا رہے ہو ایک وزرت والا میرا احمد اللہ کیسی فلاحیت ہے کہ اپنی اس غلطی کو بھی رشاعت میں دے دیا تاکہ جو امت کو فائدہ پہنچے سورہ میں جو آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئے ہیں حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ نائبین رسول یعنی علماء اور مشائق کے لیے بھی وہی آداب ہیں اس وقت آپ تجہب بالقول کا مزاق تھے معلوم ہوتا ہے یعنی جو منع ہے پرانے پاک نے کہ نبی کے سامنے آواز کو تیز مند کرو بلند مند کرو وہی وہی جو, جو آداب الزمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے وہی آداب اس زمانے میں مشائق اور علماء جو اللہ والے ہیں اللہ والے مشائق اور علماء کے لیے آداب وہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو حضوری محل حق حاصل نہیں تھی اتنی بڑی بات ہے شیئر شیئر کی مجلس میں پیدبی کرے گا لاپرواہی کرے گا اس کی علامت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل نہیں اللہ سے تاخیر ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو حضوری مالحق حاصل نہیں تھی کیونکہ ہر وقت اکرام شیخ کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو ہر وقت با خدا ہو حتّہ کے ہنسنے میں بھی خدا کو نہ بھولے غلطی تو یہ اتنی بڑی تھی کہ اسی وقت سزا دی جاتی لیکن اب جا کر اعلان کرو کہ مجھ سے سخت نالائقی ہوئی کہ شہد کی مجلس میں کانا کوسی کر کے ہنسا اللہ میری اس نالائقی اور بے ادبی کو معاف فرما دے احتر نے حضرت والا سے معافی مانگی کہ سخت نالائقی ہوئی اور انشاءاللہ اندر کبھی ایسی حرکت نہ ہوگی اور اقبال کے سامنے اعلان کر کے حضرت والا کو اطلاع کی تو حضرت والا خوش ہو گئے اور کچھ حضرات خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت یہ ارشاد فرمایا جو رات کے واقعی کے متعلق اصلاح کے لیے تھا وہ یہاں نقل کیا جاتا ہے ارشاد فرمایا کہ اکرام شیخ اعلی دوا وہی کر سکتا ہے جس کو حضوری دوام میں مال حاصل ہو یعنی کہ جس کو ہر وقت دوام کے معنی ہمیشہ کی جس کو اکرام اکرام شیخ اعلی دوا میں شیخ کے ساتھ ہر وقت اکرام اور عدم سے وہی رہ سکتا ہے جس کو ہر وقت اللہ کی حضوری حاصل ہو جیسے ہی اللہ سے غفلت ہوگی شہر کی حضوری میں بھی شہر کے پاس رہتے ہوئے جیسے ہی غفلت ہوگی تو وہ سمجھو کہ اللہ تعالی سے غفلت ہے جس کو غفلت ہوگی ہے وہی شہر کی ملس میں بھی غفلت کرتا ہے بےعد بھی کرتا ہے احشیا فرمایا کہ اقرام شیش دوام وہی کر سکتا ہے جس کو حضور دوام توام حاصل ہوگی یعنی ہر وقت شیخ کا ادب اور اکرام وہی کر سکتا ہے جس کو ہر وقت اللہ کے ساتھ دبا حضور حاصل ہو یعنی یہ ہو کہ اللہ تعالی ہر وقت موجود ہے اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا یہ لیا ہے یہ قاعدہ کھلیا ہے شیخ سے محبت اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے تو جب اللہ ہی سے اس کا دل قافل ہے تو وہ شیخ کا اکرام کیسے کرے گا شیخ تو اللہ کے راستے کا راہبر ہے اور یہ شخص جب منزل ہی سے غلطر ہے اسے اللہ کی حضوری کا خیال بھی نہیں ہے تو وہ شہر کے سامنے بھی بے موقع ہسے گا بے موقع بات کرے گا اس لیے شہر کا اکرام دوامن وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کا حضور دوام حاصل ہو اور یہ چیز حقائق میں سے ہے ہر وقت یہ سوچنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے بتائیے یہ چیز حقائق میں سے ہے یا نہیں اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے یہ کوئی فرضی بات نہیں حقیقت ہے اگر میں یہ مراقبہ سکھاؤں کہ سب لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بادشاہ یا وزیر اعظم ہو گئے ہیں تو سب ہسیں گے کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے لیکن یہ مراقبہ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے ایک حقیقت ہے اور اللہ تعالی نے قرآن شریف میں اس مراقبے کی تعلیم دی ہے الب یالم کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے لیکن اس مراحبے کی تعلیم میں اوزیہ اللہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے پیغمبر کے ساتھ معاملہ اور ہے عنوان میں فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی لیکن اس کا عنوان کتنا عجیب ہے فہم نہ کبھی اے نبی یعنی لوگوں سے تو کہا الم یا تم نہیں جانتے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ محبت اور عاشقانہ عنوان سے اللہ نے فرمایا فرن کبھی آپ ہر وقت میری نگاہ میں تھی جیسے کوئی اپنے بیٹے سے کہیں کہ گھبرانا مت میں ہر وقت تمہاری خبر رکھتا ہوں لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عنوان ہے وہ صحابہ کو نہیں عطا فرمایا کیونکہ نبی اور صحابی کیسے برابر ہو سکتے ہیں لہذا صحابہ سے فرمایا یا لہم اے اصحاب نبی تمہارا مدین شریف کی گلیوں میں چلنا پھرنا بازاروں میں جانا اور مکانوں میں جا کر سونا سب سے ہم باخبر ہے متقلب کو پہلے بیان فرمایا اور متباق کو بعد میں بیان کیا اس میں راز یہ ہے کہ انسان کے گھر کی راحت نوخوب ہے تقلق یعنی جتنی محنت کرتا ہے چلتا پھرتا ہے اس کے بعد گھر ہی میں تو آرام کرتا ہے اگر کچھ نہ کمائے اور ہر وقت گھر میں بیٹھا رہے تو کھانے کو کیسے ملے گا قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک ایک لفظ کی تقدیم و تاخیر میں حکمت و راز تقدیم معنی پہلے بیان کرنا تاخیر معنی بعد میں بیان کرنا یعنی جس نے خود جس قرآن پاک میں جس چیز کو پہلے بیان کیا اس کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کو پہلے بیان کرتے ہیں اور تاخیر اس میں کرتے ہیں تاخیر جو اس کے ساتھ میں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یار متمل ہوں اے صحابہ جب تم مدینے کی سڑکوں گلیوں میں جاتے ہو تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہو کبھی اپنی روزی کے لیے اپنی دکانوں پر جا رہے ہو کبھی نمازوں کے لیے مسجد نبوی آ رہے ہو تو تمہارا چلنا پھرنا ہر وقت میری نظر میں ہے اور جب رات کو اپنے گھر جا کر آرام کرتے ہو تو تمہارا وہ ٹھکانہ بھی ہم کو معلوم ہے تو مسواکوں کا مزہ متقلت پر ہے کوئی کمائے نہیں گھر سے نہ نکلے ہر وقت گھر میں پڑا رہے تو اس کو گھر کا مزہ آئے گا